السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمداً حبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً ودائياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة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 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ان شاء اللہ لذیذ حج کے موضوع پہ بات کریں گے اور وہ جو سلسلہ ہمارا تھا اس کی آخری انشاءاللہ قسط جو ہے وہ یہ اس حج کے موضوع پہ اگر آج مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اگلے جمعے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے حج پہ تقریباً سارے ہی لوگ یہاں رہنے والے حجی عمرے پہ چکر لگا چکے ہیں آپ تو یہاں سے حج کافی مشکل ہو گیا اور حج جتنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے زیادہ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے اتنے ہی اس کی ریاکاری کے چانسیز زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں جو کرے گا پورے سینا تان کے چلے گا کہ جی ہم نے حج کیا اور کیا بھی ہمارا آج سے تو جو چیز زیادہ کے سونا مہنگا ہے تو جو سونا پہنتا ہے اس کی حلت یا حرمت کو چھوڑیں اس کا انداز بدلی ہو جاتا ہے جب موبائل ایک ہاتھ ہوتا تھا تو جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تو اس کی چال آپ نے دیکھی تھی آج کل تو وہ جو گدا گاڑی والے ان کے پاس وہ تینوں کے حساب سے دکھتا ہے آج کل موبائل قدرتی بات ہے جو چیز جتنی کام ہوتی چلی جائے گی کم اور پر رو ہوتی چلی جائے گی اس کے جو بھی فائدے ہیں ان کے اندر تکبر اور ریا کے چانسز زیادہ ہوتے چلے جاتے اچھا حج کے جو بھی مناسب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوان مناسب کا کم تم حج کے مناسب مجھ سے سیکھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی حج کا طریقہ کار تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حج کیا ہے وہی مسنون طریقہ قرار دیا گیا اس میں بھی ہمارا ہمارے سمراج کو علماء کا زیادہ تحقیق جو ہے وہ مناسب پہ رہی ہے کس جگہ کیا کیا احرام کے ساتھ کیا تو آپ کس طرح سے کیے لیکن وہ جو کیفیت تھی اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت تاری تھی اور قدم قدم پر اس کیفیت کا اظہار کن جملوں سے ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کن اداؤں سے اس کیفیت کا جو اندر کی کیفیت تھی اس کا اظہار ہو رہا تھا اس میں ہم ان شاء اللہ حاضد آج بات کریں گے حج کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کیفیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ فائدہ دیتا ہے اور اگر اس کیفیت کے بغیر کیا جائے تو پھر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کھا کو آرام نہ آئے تو پھر وہ اس کے خلاف ایک ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے آپ کے بدن کے اندر جو نقصان دہ ہوتی ہے ہر میں جانے سے پہلے چالیس دن پہلے یہ چالیس کا ہندسہ جو یہ بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ اسلام کو چالیس دن ویسے ہی نہیں روکا تھا اور یہ بات آج کل سائنٹفکلی بھی کہی جاتی ہے کہ جب بندہ چالیس دن کو کام کر لیتا تو وہ کام اس کی عالت بن جاتی ہے اسی لیے کہ چالیس دن نماز پڑھے اس کا مطلب ہے پھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی عادت ہو جاتی ہے بندے کو چاہیے کہ حج پر جانے سے پہلے اپنے اوپر حج کی کیفیت تاریخ کر لے اپنے آپ کو حج کے اندر سمجھے اور وہ جو کیفیت ہے حج کی وہ ہے آجری انتصاری اور ختم ہو جانا جو ہم کو کفن پہنایا جاتا ہے احرام جو دو چادریں ہوتی ہیں یہ کفن کا ایک سمبل ہے یہ ہماری میں کفن ہے یہ جو احرام ہے یہ ہماری میں کا کفن ہے اب ہم نے کفن پہنایا کو اس کو میں کو, کو پہنا دیا ہے یہ تو ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میں کا امتحان وہ خوب ہوتا ہے امتہانی بندے کی میں کا ہوتا ہے قدم قدم پر اس لیے کہ جب ہم استعمال میں جاتے ہیں اور آگے کی استعمال عبادت ہے تو وہاں چھینا چھپتی کسی کی جگہ پہ بیٹھ جانا کسی کے لائن کو ڈسٹرب کر کے کوئی چیز لے لینا یہ واقعات کہ دنیا بھر کے وہاں پہ گناہ گار ہوئے ہوتے ہیں ہر ہاں قسم کے یوروپ کے بھی امیرکا کے بھی کینیڈا والے بھی اس ایشیا میں سارے گلابار اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں میں لفظ کرم استعمال نہیں کروں گا لیکن وہ ہے اور ہمارے علاقے کے ہیں اور ہر قسم کے ہیں تو آپ کو تمہارے دکھانا چاہیے کہ آپ کس قسم کے عادی میں جا ہیں اس میں کا علاج کرنا ہے اس میں کو گھر میں دفن کر کے جانا ہے اور میں نے کہا کہ چالیس دن آپ بھاجپا جانے سے پہلے آپ نے اوپر کیفیت تعلق پر آپ کسی پر اعتراض مت کریں صبر سے کام لیں کوئی اچھی ہے کوئی اور ہو جائے آپ نے صبر کرنا اگلا نہیں کرنا صبر کرنا ہے آپ کو اس لیے تو وہاں ڈالتے نہیں لگتی وہاں آپ کو صبر کرنا ہے اگر یہ چیز درست نہ ہو اور ہم اس کو وہاں سمجھیں تو پھر حج پہ جا کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر وہاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں آج اللہ لمحے لیکن یہ ایسے نظریں جو سے سب کچھ یہاں کرواتی ہے جو رشتے داروں کرواتی ہے جو جگہوں پر قبضے کرواتی ہے جو پارٹی پر قبضے کرواتی ہے جو لوگوں کے پیشن بڑھواتی ہے جو ان کی چیڑت کرواتی ہے وہ تو ہے دکھایا کس کو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مکئی بل کہتا ہے لگتا ہے اس کے مذاکرہ بھی دماغ کا والے والا عجیب کام ہمارے یہاں نکلا اور یہ ہم مسلمان نہیں کر رہی بات نوٹ کرنے لیں ہم یہاں سارے سے رہتے سے رہتے ہیں پہلے کیوں کیا کسی نے شیاسنی کرانے کی کوشش کی ناکام ہو گئے اب وہ کروانا چاہتے وہ جو کیا ہے وہاں نے کیا تھا یہ سب بڑے بڑے اختلاف کرتے رہے تو میں کرتے رہے کبھی کسی نے ان کے مزار کی بے ارمتی نہیں کی جانب دینا تو مسلمان قائم بڑے اسلام ہے سازش ہے بہت بڑی اور اس وقت چاہیے ہمارے علماء کو کے اٹھیں اور ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر متحدہ کریں ہمارے علماء کی مسجد میں جا کر پڑھیں پھر اس مسجد میں آ کر پڑھیں میسج دیں کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یہاں نہیں ہو اگر یہاں لیا تو پھر جب پڑھائی لکھے جائے گی تو وارڈ والے کہیں گے کہ پھر تو بہت پاسے بڑے پیسے والے بڑے ٹیکنالوجی والے لیکن سارے سو سو حج کر آئیے سو سو گوتے کھائیے سو سو پنڈ پڑھ آئیے بے شاہ گل تائیوں مکتی جی میں دلوں مکائیے اگر کچھ بھی نہیں چونکہ وہ کیفیت نہیں ہوتی جو مطلوب ہے اس کے فوائد بھی وہ نہیں ہوتے وہ یعنی ہر آدمی روتا ہی گیا دیکھے ایک بار کہتا مسلمان لہو باقی نہیں وہ وہ وہ باقی نہیں ہے کیفیت بدلی ہوگی گئی نا باقی, باقی ساری چیزیں ہوئی سار بدلی نہیں ہے وہ باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانی و, و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے مسلمان خوب باقی نہیں ہے محبت کا جوہوں باقی نہیں ہے سفے کج دل پریشاں سجدہ بے زاب کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے یہ سینٹنس ہیں سفے کج دل پریشاں اگر سجدہ بھی آپ آت کو اطمینان نہ نا. نہیں ہوئی یا کوئی پگاری کے ساتھ ہونا چاہیے اور شب ہو گئی basco اس لیے ہر پیسے گزرنے والے کو ایک بچہ جو ہے وہ مار کے بہتوں کے پتھر مار کو چلا جاتا ہر بل کو پیچھے بھائی ہو کے بیٹھ جاتی ہے پڑھ کر کے کی طرح جو بھی تو پتھر مارنے نہیں مارا اسی طرح مارک بھی نہیں ہوتی کسی کو مشہور ہونے لوگ وہ چمٹنے کے لیے تیار ہوتی لازمی جزب ہے لہذی آپ زخمی بات لے کے جائیں کہ ہر آپ کو رش ملے گا وہ ہوگا تو ملے گا واش روم میں ملے گا آج جنگل کو ملے گا پرواز میں ملے گا کھانے میں ہوٹل ملے گا, گا. سڑکوں ملے گا رش وہاں پر لازمی جزب ہے لازمی لے کر جائیے کہ آپ نے سبر کرنا سمر استعمال کرنا تو کسی چیز کی کیوں نہ تو اس کو آپ استعمال کرو نا وقت کو آپ تھوڑا بھارت میں ہندو نہیں کیا سکتے جو چارج چھوڑتے نہیں کر سکتے آپ کا ٹائم استعمال ہو رہا ہے آپ اپ بڑھ کریں ذکر کریں اس کو اس ٹائم استعمال نماز ہے صاحب کے روزوں کاجر تو وہاں ایک لاکھ نماز ایک دیکھنا ریٹ دیکھیں آپ اس کو آپ جتنے دور سے چل کے آ رہے ہیں ہر قدم کے وہاں آپ کا ایک گناہ آپ دو راؤ ایک نیکی مل رہی ایک درجہ گناہ دورہ آپ اور برجار میں جو سو ممالک ہے وہ آپ کی قیامت کے دن شا کسی میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دور رہتے ہیں وہ پھر زور پہ آئے گا تو ہم جا جاتے ہیں اور جو رہتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا گھر چکن جاتا ہے بول گیا اب چارجور بول گئے ہیں اب چیز بھول گئے ہیں تو وہ چکروں لگاتے رہتے ہیں جو دور رہتے ہیں وہ لوگ آ کے پھر حرم میں رہتے تو صبر کرنا آپ نے تحمل اور برداشت سے اپنے کام لینا ہے اچھا جو کرنے ہوتے ہیں آج کے جو بڑی اہم بات ہے مناسب جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے کہ یار کریں اب یہ جی سارے مک جانتے مغرب ہو جائے گا اس کے علاوہ میں ایک استعمال ہوتی ہے استلاح اکثر کہتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جو کر رہے ہوتے اس کو آپ سے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے بڑے چلو لوگ بھی کمپنیاں بڑھ کے نکلیے یہ پیار کرنے والوں کی ابا نہیں ہوتی یہ تو جو محلے آتے بندوں کو وہ مثر ہوتا ہے ایک ایک منشک کو انجوائے کیا سے بھی ہو جاتی ہے سات آدمی مل کے بھی ایک اور قربان کر سکتے ہیں لیکن وہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مزہ لیا کنکڑیاں مارنے گئے ہیں تو کنکڑی مار کے کھڑے ہو کر خوب دعا کیے گئے پھر دعا کیے پھر, کی. پھر تیسرے پہ گئے اور اس کو کنکری مار کے نکلے ہمارا حال کیا ہوتا تو اس طرح دوڑتے ہیں جیسے جو کہاں کے کرنا میں کیا ہو پہنچے اب اس بدن کو رس دینا یہی اوپر جس کے اوپر آپ نے سفر کرنا ہے آپ کے پاس پینے کے لیے پانی ہے گاڑی کے ریڈیٹر میں پانی ختم ہو گیا کم ہو گئے تو اس وقت آپ راستی دیتے ہیں اور اس کے ریڈیٹر میں بڑی نہیں چلیں گی تو پھر ہم پانی پہ پہنچ جائیں گے اور اگر یہ میں پینا شروع کر دوں تو کتنی دیر پی لوں اس کو تو یہ جو بدن ہے کی سواری ہے کروانی ہے اس کو آپ چھکا دیں گے چھ دن کو دیں گے چار ہزار تو مار پائیں گے تو پھر بات چیت بولتے ہو تو جی تو کسی نے مارنی ہے لہذا آرام سے کریں اپنے بدن کی طاقت کا اندازہ کریں وہ سوامی کہتے ہیں کہ کسی کا منہ سرخ دے اپنا چپیڑا مار کے سرخ نہیں کیا جاتا اگر کوئی بندہ بندی نہ جتنے تو آپ کے لوگ چھاپ وہ بھی کرونا بائک آپ اپنی جسمانی جس حالت دیکھیں جتنے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں باقی دوسرے جو ہیں پرانا یقین پڑیں اللہ پاک ذکر کرے تھوڑا سا مار کرے اپنے علاق کو وہ فائدے جو کرتے رہے پیچھے سے جتنا آپ ان کو غور کریں گے اور آپ ان کو شرمندہ ہوتے رہیں گے اتنی دیکھیں وہ جب آپ میسجز آئیں گے ڈیلیٹ کرنے ہوں تو آپ ڈسپلے کرتے ہوتے کینسل کرتے ڈسپلے کرتے اور کینسل کرتے رہتے ہیں تو بات کے ایسے کریں گے تھوڑا بہت ڈسپلے کریں کیونکہ ڈلیٹ پھر کوشچن مارک آئے گا کیوں بار ڈیلیٹ کرنا ہے بالکل ہمیں تو کرنا ہے کہ رشتوں کے وجہ سے بھی ڈیلیٹ ہو گئے ریکارڈ سے بھی ڈیلیٹ ہو گئے جس جگہ کیے it, well اس جگہ سے بھی ڈیلیٹ ہو گئے کل کے دن کو ہوا کم بھی تو کیا جا سکتے ہیں آخر کو اس مینک پہ کیا جا سک سکتا ہے کہ کل ایک ہستی یہاں کھڑی تھی بتما کی چاہ بھی رہی تھی اور بندہ نہیں دینا ہستی ہوگی جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا یہ عثمان غلطی کا جا پا یہ دوسرے عثمان آپ اتنے طفاق چلو چھاپ میں بھی اتنا کرانا باعث آپ اپنی جسمانی حالت دیکھیں جتنے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں باقی دوسرے بھی ہمارے قرآن یقین پڑھیں اللہ طاق کا ذکر کریں تھوڑا سا ہمارے پڑھیں لشکر آ رہا ہے No, no, no, no. اس کے لیے رحمت ہوتی ہے کہ ہم مخالفتیں دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر حاج کی ان کی مخالفت جو ہے وہ نتیجہ ہے عمار پار کی قدر نہ جاننے کا دیکھیے مشرق جو ہے اس کے سب سے جو بڑی خامی وہ اس کے علم کے اندر اور عمران کے اندر درت کے بارے میں وہ دوسرے پورا کرتا ہے کیا لگا کہ اکیلا کیسے کر لے گا جب تک ان کی سپورٹ ساتھ نہ ہو وہ تو جا کے کسی بندے کو شکایت کرتا کہ یہ اس کی اس کی عالتیں آگے حالانکہ جب تم لوگ کے پیٹ میں تھا کسی درگار کو نہیں جا سکتا تھا تو اس وقت بھی تیرے کھانے کا بندوبست کر رہا تھا شکل و سورج بنا رہا تھا یہ ماپ اور گردے وہ اندر بنا رہا بس تو پیدا ہو کر گردے کو ٹھیک اس نے جمع والے پیخانہ شریف کو دے دیا جب تم کو پیسے اس میں ٹوکڑا شریف تھے وہ کوئی شریف پہ کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ کی کسر نہیں کرنے کی وجہ سے پھر اس کی قسمیں لکھی جو اللہ پاک کے حکم کو معمولی سمجھتا ہے وہ نہ اس کی نافرمانی کرتا پندرہ بات ایک قرار کے کسی محکمے کا باندھا ہے تو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے اللہ پاک کا حکم قرآن حقیق میں لکھا ہو پائیں گے تو سوال تو سوال کو مطلب براہ نہ مٹک جائے گا کہ تمہیں دو کشمیں ہوتی ہیں ادالت میں ایک ہوتا ہے قسمت تدریر یوگی کی جو اس طرح ہے نا آپ کوٹ میں جاؤ تو پتا چلے قسمت تصویر یہ سلم بھیجتے ہیں بندہ آتا ہے جو آپ اس کے سامنے لے کے جاتے ہیں اللہ کا سوکھ سات میں صاحبہ کو پوچھا تھا نا قسم تحریر نے اللہ کو میں موبائل میں نے کر دیا لیکن آپ کو بال <تصال> بالکل میں نے پہنچا دی ہے پر کر اس کے بعد اس کے بعد کے ہوتا ہے بڑے سالانہ لوگ کو بیس تیس روپئے دے کے جان سڑا لوگ نہیں تھا انہیں پتا تھا واپس بھیج دے تو کہتے بندہ کرنا ملے تو تو نے سائن کر دی اب تو آنا کے پوچھا جائے گا کہ پہنچ گیا تھا من کیوں نہیں کیا. جو اللہ آپ کے حکم کو معمولی سمجھتا ہے لازم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جس پارٹی ہمارے پاس لینا پڑے اس کو نہیں سے معمولی تو لازم اس کام کا پھر عمل کرے گا اس کو جن کا کس نے بنایا اللہ کی کیا بات تو گے کو معمولی سمجھے گا اس کی قدر پوری نہیں کرے گا تو لازم اس حق کو ضیاع کرے گا جب اللہ کے ذکر کو معمولی سمجھے گا تو لازم اس میں سستی کرے گا سمجھتے ہیں, ہیں جو آپ کی ایک ایک سانس رب کی رضا کے ساتھ جڑی ہوئی وہ سانس نہیں آتی جو رب کی لکھی ہوئی ہے جسے اکلے شہور آتا بندے کو اس رب جد کی نظر اٹھے رب کیوں نہ یاد ہے الاب کی طرف اٹھے کس نے دیے اللہ پاک نے دیے گائے کی طرف گائے کی طرف شیشے میں اپنی شکل کی طرف کپڑوں کی طرف باتھ روم میں جانے کی باتھ روم سے نکلنے کی باتھ روم میں آپ جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کے گردے کام کر رہے ہیں باتھ روم سے آپ نکل آئے بہت بڑی مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے آپ کتنے بھی ضروری کام سے جائیں بازار پیش سب سے ضروری کام اس وقت باتھ کی تلاش ہوتی ہے ہم ہیں جاتے ہی. آتی ہے یہ کیا چیز ہے ہماری سانس اللہ پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس طرف نظر اٹھے رب یار آ جانا چاہیے سمجھتا نہیں سمجھتا شروع ہو جاتی خدا کا کہتا ہوں میں جاتی اس میں خدا کا پڑھتے وہ پورا نے اس دفتر میں بٹھاتا پھر تو کہتے کہ خدا نے بٹھایا وہ ویسے وہ آپ نے پڑھایا وہ پڑھایا کس نے وہ پھر بعد میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا آپ سے زیادہ پڑھ اور اس بندے کو ڈکے کھلوا کے آپ کو دکھاتا دیکھو تم سے زیادہ ایکسپیرئنس بھی ہے اس کا تم سے زیادہ تعلیم بھی ہے اس کی جاب ان کے پیچھے بھی کوئی نے وہ اندر ہم یہ ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں جاتا ہے تھوڑا سا سینس ہم بدلی کر لیں ہمارے آگے بڑھنا تو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے سوابہ کام دیکھیں کہ وسلم نے اندر مکیل ایسے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ وہ چار تھی وہ اپنے پاس رکھتے تھے میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہاں سے بہترین چیز پاکستان شفٹ کر دیتے ہیں کوئی پتا نہیں ہوتا بھائی صاحب ہم لوگ پاکستان کو ہم نے ٹوٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہاں کے آپ جا کے واش دیکھیں وہاں کے دیسن دیکھیں وہاں کی ٹوٹیاں دیکھیں آپ کسی کے اٹلی کی لگی ہوئی ہے کسی کے مارکن لگی ہوئی ہے اور وہاں یہاں ہم آتے ٹوٹیاں رسی سے بن رہی ہے ٹوٹیاں بندوں کو کرایا جاتا ہے تو کیا کریں گے جس چیز میں گزارا کرنا ہے یار گزارا کرنا ہے اگر جانا تو پاکستان میں اور کوئی دہتی نہیں بہترین کمرے پاکستان میں ہے بے شک استعمال نہ کریں لیکن لگوایا ہے تو پتہ نہیں آ جائیں گے وہاں اسپلٹ یونٹ لگوائے ہم نے وہاں پہ اور یہ جو بجلی کی شارٹ ہے اسی وجہ سے سارا دنتا رہتا ہے طرح طرح کے یقین کرے ٹھیک نہیں کرواتے ہم یہی بات آفر دنیا کے جانا ہمیں آخرت میں بہترین بات بہترین بات دنیا بسم اللہ اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دکان کو جا کے کیا کرتے تھے اتنا گڑا بات کہ پورندہ باہر نہیں کر سکتا تھا ایسے برتنے کے ملے ہوئے وہ پڑ رہے ہیں اور بندہ پھنس گیا ہے اور ان کی توجہ اس کی طرف چلی گئی ہے کہ بھائی یہ کیسے نکلے گا رکاٹیں بول گئی ہیں کہ کون سی رکاو تھی بندہ تھا نا شیشے میں گاڑی کے پیچھے چورتا لگا ہوا تھا وہ اسے کہہ رہا تھا رکنے کے لیے تو شیشے میں ان کا تماشا دیکھ رہا تھا چورتہ نہ تھا جو روک لگا تو اس نے آگے نہیں دیکھا کہ اگلی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ پیچھے کر کے مار صاحبان کیا پیچھے دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے چھوٹتا لگا کیونکہ آپ چھوٹے کو کہیں دور آ جاؤ وہ کوشش کرتا رکھتے دون کے نماز پڑھ وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے اس نے مجھے رب سے دور کر دی یہ تین تھا مطلب انتظار کیا ان کمزور لوگوں کے لیے جن کے لیے نام ہوا لیکن لوگ آہستہ آہستہ آہستہ آ رہے تھے وہ بھی انتظار حلیفہ میں رہے وہاں پہ ان کا انتظار کرتے ہیں آپ کمار کو زور کی نماز پڑھ کے وہاں سے چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ایوان باندھا اور حج کی نیت کی تو آپ نے فلم مجھے جی رب نے یہ کہا کہ میں حج اور عمرے کو جوڑ لوں دونوں کو سناتن اگلا جس میں نہ روا تاری نہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں کسی کو کے لیے اور کی نشانی جب پہنچے تو سے کر کے باہرو اور آرام کھول دو آپ نے کام کیا ہے تو سوال آپ پریشان ہو گئے کہ آپ تو خود کرنے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا آپ اندر گئے خیمے ہوئے تو ان تاشا صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو کس نے غصہ چڑھا دیا کو آگ میں داخل کرے ہم نے میں نے کہا کہ یہ حلال ہو رہی ہے یہ حلال نہیں ہو رہے پھر آپ بار سے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور نیکی کرنے والا ہو اگر میں ہڈی ساتھ نہیں رہتا جس کا قرآن دیا جاتا اب تم ساتھ نہیں منڈا سکتے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن اگر میں ہڈی لے کر آؤں گی and then it's a... I'm